الحمد <سؤال> اللہ السلام علیکم السلام کے بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور بنانا چاہتا ہوں کہ بات نہ کروں جو اسے پسند ہو اور وہ کروں جو اسے نہ پسند ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کو فرمایا کہ ہر بندہ نصیحت قبول نہیں کر سکتا محبوب نصیحت تو فرما سب کو فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے ایک بندے نے مجھ پر سوال کیا کوئی بندہ کیسے کہتا ہے ایک عالم کیسے کہتا ہے دوسرا عالم کیسے کہتا ہے ہم کس کے پاس کس کی بات مانیں میں نے کہا یار تجھے پتہ نہیں لگتا حق باتیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا پھر تو ایمان مان تیرے میں ایمان کی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے میں اسے ایک ایسی بصیرت نورانیت عطا کرتا ہوں کہ اس کے سامنے حق بھی بیان ہو باطل بھی بیان ہو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے سبحان اللہ اللہ میں نے کہا تجھے کی پہچان نہیں سمجھ جاتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے ایمان ماں اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو محبوب نصیحت تو سب کو کر نصیحت فرما ان ذکر تن فاول مومنین نصیحت تیری فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے اور ایمان جو ہے سارا ادب ہی ادب ہے خدا رسول کا ادب اللہ رسول کا ادب بھی ذات بھی فرض ہے اور فی الحکم بھی فرض ذات کا دعوت تو مارتے ہیں لیکن اصل چیز ہے دعویٰ ہے یہ دلیل اس میں ہے کہ حکم مانتا ہے تو پھر پورا دب ہے اگر نہیں مانتا تو ادب ہے ہی نہیں جسمان سے کہو آپ کا بیٹا آپ کا بے فرمان ہو اسے ادب والا کہو گے تو خدا رسول کا ادب بھی ذات بھی فرض ہے فی الحکم بھی فرض ہے بھی ذات دعویٰ ہے اور فی الحکم جو ہے وہ دلیل ہے اس بات ہے خدا رسول کے نام کا ادب قرآن کا ادب ادب تو وسیع پہلی پوڑی ہے ادب اس لیے عام لوگوں کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے بریلویوں کا کہ بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا یہ عام ہے لیکن یہ دعویٰ ہے صوفی کرام کیا مسلک ہے بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا اور بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا یہ کامل جھوٹیا کرام کا مسئلہ ہے کامل مسئلہ جو کہتا ہے مجھے خدا رسول سے محبت نہیں ہے وہ کہتا ہے میں منہ دعوے میں جھوٹا ہے اور جو کہتا ہے مجھے خدا رسول سے محبت ہے پھر حکم نہیں مانتا تو وہ بھی جھوٹا ہے. محبت میں اتباع ہے اور عشق میں فنا ہے اب تو سارے ہم عاشق بنے پھرتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک ذمہ دار کاش کر رہا تھا ذمہ دار بھی تھا اسے دین کا درد بھی تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرض کی یارسول اللہ مجھے ایک قطرہ عشق کا محبت کا مل جائے آپ نے فرمایا تو برداشت نہیں کر سکتا عرض کی آدھا قطرہ مل جائے دعا مانگی آدھا قطرہ مل گئے پھر وہاں پر گئے تو دیکھا وہ اس کی کھیتی پڑی ہے وہ نہیں ہے عرض کی یا رب العالمین اب ہم سب عاشق ہیں جس کو دیکھو وہ عاشق ہے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے عشق میں تو فنا ہے دعا مانگیار اس بندے کو مجھے دکھا تو بندہ آ گیا اسے ہوش وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا مست تھا تو اللہ نے فرمایا جس کو ہماری محبت کا آدھا قطرہ ملتا ہے وہ دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے تو محبت ایک بندہ بہت عبادت کرتا رہا کرتے کرتے کرتے اسے ہاتھ بشارت بھی لی خام میں کہ تو اللہ سے کیا؟ مانگ جو مانگتا ہے اس نے کہا ہاں میں کسی سے مشورہ کر لوں تو گیا ایک ولی کے پاس اس نے کہا فلاں کے پاس جا ایسے دیکھتے رہے کہ فران ایک آخر میں ایک بہت بڑے ولی کے پاس گیا اس نے کہا میاں تو ایسا کر فلاں شہر میں فلاں جگہ عورت دانے بھون رہی ہے اس میں ایک سکا سڑا نسات بندہ بیٹھا ہوگا اس سے جا کے پوچھ وہ گیا اس نے کہا کالا آنا کل گیا تو ٹانگے ادھر تھی سر ادھر تھا باغ دھر تھا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہوا تھا سر کے ساتھ بیٹھا کہتا ہے بزرگ میں نے تو تجھے آج سے مشورہ لینا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگوں تیرا یہ حال ہے تو نے تو مجھے آج مشورہ دینا تھا اس نے کہا دیکھ ہر چیز مانگ محبت نہیں مانگنی ورنہ میرے جیسا ہال ہوگا جیسا میں ہو رہا ہوں سبحان اللہ،, سبحان اللہ یہ انتہا ہے ایسے میں محبت ہے خدا رسول کا جو حکم مانتے ہیں انہیں بھی ہم محب کہتے ہیں جو نہیں مانتے انہیں ہم محب کہتے ہی نہیں وہ ہمارے میرے جیسے وہ دعویٰ ہے جھوٹا اللہ رسول کے اسما کا ادب قرآن کا ادب ذات کا ادب یہ پہلی چیز ہے اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ محبت پہلا کرینا ہے ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینے میں ادب جو ہے وہ پہلے ہے حضرت بھائی مسلامی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان کیا کہ موسا علیہ السلام کی قوم <سلام> کا ایک شخص تھا بہت برائی کرتا تھا ہر قسم تو اس نے اپنی بیوی کو کہا جب میں مروں میری رسی ڈالنا میرے پاؤں میں اور پر مجھے زمین میں دفاع نہیں کرنا کھینچ کے گھیر دینا کتے کا جائیں گے مجھے میں زمین کے لائق ہوں ہی نہیں اس کی بیوی نے ایسے کیا کیوں جو مردہ وسیعت کرے ویسے کرنا پڑتا ہے تو اس کی بیوی نے ایسے کیا کسی کتے نے نہیں کھایا دو دن لاش پڑی رہی نہ وہ لاش مچی بدبو ہوئی اور نہ اسے کتا کہاں کوئی کھایا موسا علیہ السلام کو حکم ہوا چاہے موسا علیہ السلام جا اس کا جنازہ پڑھ آپ نے جنازہ پڑھا اس کی لوگوں نے سوال اٹھا دیا کہ یہ تو ایسا بندہ تھا آپ نے اس کا جنازہ حضرت علیہ السلام نے عرض کی کل بتاؤں گا کو تور پہ گئے یا رب العالمین اس کو آپ نے اپنی رحمت سے بخشا یا کوئی عمل آپ کو پسند آیا اللہ نے فرمایا مجھے اس کا ایک عمل پسند آیا ہے کہ میرا محبوب نبی آخر محمد یہ <تصفح> <اللہ علیہ وسلم. تصفح> نام مبارک نیچے پڑا تھا اس نے اٹھایا اسے دھویا اور عطر لگا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا اس لیے میں نے اس کی اللہ <تصفح> <تصفح> نہیں ہے جتنا گلاگار تھا ادب کیا بخشا گیا ارے تو جتنا نیک ہوگا باتیں ہوں گی تو انتی ہے اگر بھی کی تو پکڑا جائے گا ادب یا میلاد صرف آ رہی ہے نا دیکھو سور اسلح تو السلام کا یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد ارے اشتہار سال بھی کھڑا رہے دیوار پر آنا تو اس نے نالی میں ہے تو یہ بے کہاں کا ملاد ہے کیا اللہ تقریر تعظیم ہوتی ہے اللہ رسول کا نام بلند کرنے کے لیے ارے ایسی تو لانت پڑتی ہے تمہارے یہ ملاد نہیں ہے فرشتے لانت کرتے ہیں اللہ رسول کا نام نالی میں پڑھا ہے تو ہم جلوس نکال رہے ہیں. مسلمانوں میں یہ مجھے موقع ملتا ہے نہ طاقتوں کا میں جاتا ہوں ہر شہر میں بارش جب ہوئی نا سردی میں بہت بارش ہوئی نا آپ کو بتایا ہوایں بھی تمام شہر کے اشتہارات صاف کر کے گندی نالی میں کوئی میں نے پکڑے کوئی پکڑے نہیں جاتے تھے مجھے ایک بریلوی بےمان دیوبند پس میں مل رہے تھے میں نے کہا بئیمانو تم کافر ہو جاؤ اشتہار نہ لگاؤ ارے کافر ہو جاؤ ایسی میلاد منانے سے جس کے اللہ کا نام نیچے قدموں میں جائے جب بےمان ہو تمہارا کوئی میلاد نہیں ہے کوئی جلوس تو وہ کہنے لگے جی ہم مشتحری کیسے طرح کریں مسلمانوں آپ شہری ہیں اسلا تو اسلام لے کا یا رسول اللہ یا اللہ جل شاہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کون سی مشتحری ہوتی ہے مجھے بتاؤ بے مانو تاریخ کا پتہ لگتا ہے وقت کا پتہ لگتا ہے کوئی مقام کا پتہ لگتا ہے کوئی عالم کا اس سے کیا مشتحری مجھ ہے مجھے سمجھاؤ بے ایمانوں تو مشتہری عالم کا نام لکھو وقت کا نام جگاہ یا وہ دن لکھو جگاہ لکھو یہ ہے مشتہری یہ اسلات و اسلام لے کر یا رسول اللہ لکھنے سے بےمانو کون سی مشتہری ہوتی ہے کیوں اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو ارے بےمانو یہ کیسی میلاد ہے مجھے سمجھاؤ کہ خدا رسول کے نام لاکھوں نام ہم اٹھاتے ہیں ان میلاد کے ہر شہر میں اشتہار جو ہے نیچے پھر کیا کرتے ہیں یہ یہ نام راض آپس میں ارے دیو بندوں کے اشتہار بریلوی پھاڑ دیتے ہیں اور بریلویوں کو اشتہار بھی یا شہروں میں یہ بات بھی جاری ہو گئی ہے پھاڑ کر نیچے پھیل یہ کاغذ جو ہے نا گھر سمجھا دیا تھا. یہ بیمان کہتے ہیں کہ آگ لگانا جرم ہے امام بخی سرکار نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی قرآن کے ضعیف نقص تھے آپ جلا کر راگ قبرستان میں دفن کر دیتے تھے بسم اللہ خطوط بھی آپ آگ میں ارے آگ پاک ہے پانی جو ہے پلید ہو سکتا ہے آگ پلید نہیں ہو سکتا پیر میارلی شاہ صاحب چوک پر اکٹھے کر کے سبحان اللہ اب جو بیمان کہتے ہیں کہ جلانا ناجائز ہے ان بئیمانوں سے پوچھو تمہاری نگاہ میں نیچے گیرنا ناجائز ہے بھی میرا بھی سوال ہے نا معلوم وہ جو جلانا نہ سمجھتے ہیں وہ نیچے گیرنا بئیمان جائز سمجھتے ہیں اگر نیچے گیرنے کو جائز نہ سمجھے تو پھر یہ اس کا نام ردی رکھا گیا ہے مسلمانوں پہلے تو بئیمانوں انگریز نے تمہاری یہ مت ماری کہ اس کا نام ردی رکھ دیا تم اس کو رقبی سے کہتے ہو پھر بے مانو اسے ہر جگہ پھینکتے ہو ندیوں میں نالی میں جہاں کہیں جو ہر چیز باندھتے ہو آپ جائیں ادھر منڈی میں جائیں قدموں کے نیچے لوگ چڑھ رہے ہیں اسی طرح پھینکے پھینکے بے مانو تم تو نیچے پھینکنے والے ہو ادب کی نیت سے تو گولے والی سرکار نے فرمایا وہ بے مانو نیچے گیرنا جائز ہے جلانا حرام ہے بات و پاک چیز ہے آپ نے فرمایا کہ دریا میں قرآن مجید مت ڈالو ادب کی نیت سے جلا سکتا ہے لیکن بہتر طریقہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح کسی نبی کو دفن کیا جاتا ہے اسی طرح دفن سبحان اللہ. اس وقت کرالیس قرآن محل بنائے ہیں یہ کاغذ کہاں کرے اب ہم نے پانچ چھ ٹرک قرآن مجید اچھا نہر میں یہ بیمان ساوی پٹری والوں کو سچی کر یہ سارے اچرا نہر میں بیمان یہ علما گرا رہے ہیں ارے اچھرا نہر بئی جاری پانی پھر میالی شاہ صاحب نے فرمایا دریا میں بھی مت ڈالو سمندر میں بھی مت ڈالو آپ نے فرمایا اس وقت جو حکم وہ ایما نے دیا تھا وہ سیاہی سے لکھ کے گئے جاتے تھے وہ سیاہی ختم ہو جاتی تھی سمندر میں مس جاتی تھی اب سمندر میں گیرو گے وہ بھی حرام ہے میں ایمان سے سمندر میں گیا مسلمانوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اوراک باہر پڑے ہیں قرآن مجید کے یہ توڑا پڑا ہے یہ قرآن مجید پڑا ہے یار یہ کٹی ہوئی پڑی ہے یہ پیشاب اچھال کر کے بہر نکال دیتا ہے کیونکہ ہائے آپا مجھے گولے والی سرکار کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کریا ہمیں بھی مت گیرو ہم اس وقت لکھے جاتے تھے سیاہی سے نہریں نہیں تھی ہڈنی تھی اب ہے جو مٹتا ہی نہیں تو ہی قرآن مجید ہم نے توڑے نہر میں سے پکڑے اور یہ بیمان کہتے ہیں جس کو دیکھو اچھرے میں نہا رہا ہے علماء نے یہ بتایا جاری پانی ارے بےمانو جاری پانی پلیٹ ہو سکتا ہے جب شکل بدل جائے بو بدل جائے ذائقہ بدل جائے وہ پانی جاری بھی پلیٹ ہو جاتا ہے کپڑے نہا رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو بئی مانو قرآن مجید اس میں گیر رہے ہو ارے پانی بند ہو جاتا ہے پھر گٹھا بھی چلتا ہے ہم نے تین چار ٹرک اٹھائے ارے کالے تھے اس کیچڑ جو چیٹی پشاب والی تھی وہ حروف نہیں نظر تھے رچے پڑے تھے ہم چھ چھ مہینے سال سال سکھا کر اسے جلا رہے اور کیا کرے ارے قرآن شریف کے اوپر حدیث پاک کی کتاب نہیں رکھی جاتی بھائی بانو ہم یہ کاغذ کدھر کریں پہلے پہلے پر گیا. مہ چوک کہتے ہیں وہ چوک آئے جتوئی چوک کہتے ہیں اس میں ادھر گٹر نکلا ہوا تھا بہتری ادھر اس بہت سے اخبار پڑے تھے وہ بھنگی نے میل کر رکھ دیے میں جلانے لگا پہلے پہلے میں شہر میں گیا اوپر سے دیکھا تو ادھر پھا کے آ رہے ہیں وہ گھیرنے والے سور جو نیچے سے ہیں پھا کے آ رہے ہیں میں روک گیا میں ٹھہر گیا وہاں میں نے کہا نام رادو کو سمجھاؤں کسی طریقے سے یہ بےمان لڑ پڑیں گے فیصلہ باد ایک بندے نے جلایا پولیس ادھر چلی گئی ڈی ایس پی اس کے گھر کو گھیرا کر گیا شکور نکل گیا جلاتے جلا تھے میں نے کہا مجھے یار فون دے میں نے اس سے تھندار کا فون لیا میں نے فون کیا میں نے تھندار کو سمجھایا اگر یہ ہمارے ساتھ لڑ سکتے ہیں جلانے کے بھا پا کے تو ہم روڑی پاخانے چٹی پیروں کے نیچے گرانے والوں کے ساتھ ہم بھی لڑ سکتے ہیں ہمیں بھی اجازت دو ہم انہیں قتل کریں میں روک دیا ادھر اترا لیا گی بھنگیوں کی میں نے سب کو پوچھا یہ کیا ہے خاموش اور میں ٹٹی پشاب نہیں نالی میں یہی ہوتا ہے مستو کیا میں نے کہا آپ نے مجھے جلانے نہیں دیا آپ تمہارے سامنے بھنگی اٹھا کر اس میں ملائے گا ارے بھنگی کو نہیں اٹھانے دینا وہ ٹٹی پیشاب میں ملائے گا سارے کہتے ہیں بات آپ کی سچی ہے جیسا مرضی آئے گا ماحول بنایا تو مسلمانوں یہ اخباری کاغذ آ جاتے ہیں ان کو جلا دیا کرو پھر شاہ صاحب سے اور کون بڑا عالم ہے امام بخی سرکار لکھتے ہیں اور آپ فرماتے تھے نیچے والا کاغذ جلانا فرض ہے کاغذ جب پلی تو پاک نہیں ہوتا دھونے سے پاک ہوتا ہی نہیں یہ ہمارے ملک میں عالم دیوبند بریلی شیعہ ہر ایک کر سکتے ہیں میں قرآن مجید اٹھاتے ہیں محال بنا رکھا ہم گئے تھے شیعہ کا مدرسہ تھا ہم نے کہا قرآن تو آئے تھے ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی اشتہار روڑی پر پڑا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تھی میں نے کہا مرادو کو بسم اللہ کا کیا کہوں یہ تو بسم اللہ کو مانتے نہیں میں نے کہا حضرت علی کو مانتے جو اللہ حضرت علی کے نام کی بےعد بھی کرے تھا روڑی میں پڑا تھا میں نے کہا تم وہی نے کا یہ دیکھو وہ ادھر پڑا تھا اندر بھاگ گئے خدا جو ادب کے بے ادب معروف لطف خدا سے ادب کی توفیق مانگ لے کہ بے ادب خود محروم جائے گا تو میں نے کو سمجھایا کہ یہ نامور سارے جو جلوس کر کے بیٹھے ہیں یہ تو ٹٹی پیشاب نالیوں میں ڈالنے والے ہیں جو عالم بیٹھے ہیں یہ اشتہار لگاتے ہیں ہم نے کئی دفعہ کے اشتہار نالی میں اٹھائے پیشاب میں پھر چڑے پڑے سندار نے کہا آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہاں اندرونی آپ کے ساتھ ہیں اس نے تقریر کی دی ایس پی کو بتایا لوگوں کو بتایا میں نے کہا ایسا کر یہاں چلا جا ہم وہ بندہ آپ کی طرف بھیج دیں گے سردار نے کہا ٹھیک ہے کہ وہ چلا گیا لوگ بھی چلو بھائی وہ وہاں پیش ہو جائے گا میرے ساتھ وعدہ ہوا ہے اس وقت وہ سارے چلے گئے اس بیچارے کی جان بچ گئی سارے بھائی مان بیٹھے تھے نیچے گیرنے والے اریاری تھی کاری عزت اتروا رہی تھی تو منہ کو چھپائے ہوئے اب اس نے کہا میں نے حسن پر سودا کیا چہرہ تو دکھا اس نے کہا تیری مرضی عزت میری لوٹے تیری مرضی نہ لوٹے یہ ساتھ پشتوں سے میرا پردہ آ رہا ہے میں یہ نہیں توڑتی بہی مانو تمہاری مسلمانی ہوئی ہے اللہ کا با کبارہ کسم و ربے کام میں آپ کو اپنی بات بتاؤں ان کا کیا حال ہوگا بے ایمانوں کا ہم دیات میں بیٹھتے تھے دیات میں بیت الخلا سے ہوتے ہیں دیوارے دے دیتے ہیں بس یہ پانی شانی نہیں ہوتا وہاں وسیع جگہ ہوتی ہیں تو ایک کونے سے دوسرے بندے کا گھر لگتا تھا میرے باپ نے وہاں یہ کی کر والے جو کانٹو والے تھے گھر ہے نا یہ بہت رکھ دی اس میں شہد آ کر بیٹھ گئی ایمان سے میں شہد سات دفعہ درو شریف پڑھتا تھا شہد ایسے اتارتا میرے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ان کو بھی نہیں کاٹتے اور اسے اٹھا کر میں کبھی گھر جاتا جتنا بندے سوئے پڑے ہوتے میں ایمان سے کہتا ہوں مدرو شریف پڑھ کر اٹھاتا جاتا وہ اٹھ کر چلنے لگ جاتے بخار لگایا کان کا درد پیٹ کا درد آنکھ کا درد ہی مدرو شریف پر کے دام کرتا اسی وقت ختم ہو جاتا اب شہد بیٹھی جگہ گندی ہے میں نے درد شریف جو ہی پر کر دم کیا ارے شہد اوپر اٹھ کر مجھے چمٹ دوڑ کر میں نے جان بچائی میں سمجھ گیا کہ گندی جگہ پر میں نے درود پاک پڑھا ہے وہی مجھے سزا مل مسلمان ایمان سے میں نے توبہ کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی ہے لیکن وہ حالت میری مجھے واپس نہیں آئی یہ تو وہ, وہاں گندی جگہ پر پڑھنے کی مجھے سزا ملی کہ میں ایک بار پڑھتا تھا تو مریض کو اٹھا دیتا تھا اب سو بار پڑھتا ہوں تو مریض نہیں ہوتا تو جو گیرنے والے ہیں ان کا آپ سوچ لیں ان بھائی مانوں کا کیا انجام ہوگا ارے ہم تو ان کے غلام ہیں کتوں کے دار کے ایسے بزوق مولانا فرماتے ہیں مولانا ہزار بار باشو دہاں رو گلاب نام ترا بگویت کمال بے ادبی ارے مسلمانوں اتر بھی پاک ہے گلاب بھی پاک ہے تو فرماتے ہیں یا رب ہزار دفعہ اترو گلاب سے منہ دھوؤں تیرا نام لوں پھر بھی میں بے بڑا بے ادب ہوں تیرا نام تو اتنا بڑھتا تھا لفا ہم ایسے لوگوں کے سے یعنی اللہ رسول اس کے اسما قرآن کا ادب نہ کر سکنے کا یقین رکھنا یہی ہے حقیقی ادب بےمانوں کا کیا حال ہوگا جو جلسے کرتے ہیں اب صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ نالی میں آتا ہے گندی جگہ پر بھنگی میل کر روڑیوں میں جا گیرتے ہیں اخبار والے بیمان قرآن کی آیاتیں لکھتے ہیں خدا رسول کے نام حدیث پاک وہ ردی بن کر بک رہا ہے ردی ہر جا ہر چیز باندھی جا رہی ہے اور ہر جا نیچے وہ پڑا ہے تو گھر لے آئے کرو اسے اور نہیں ہوتا اسے جلا کر جلا دیا کرو پاک وہ باہر گیرنے سے جلا دیا کرو اور کچھ کر بھی نہیں سکتے وہ سلی پر میں کم از کم میں نے ایک سو ٹرک جلایا ہے پانی میں گھیرنا بھی فضول اور ادھر رکھو گے دیوار پر تو ایک دن آ کے وہ اسے دیوار کھا جائے گی وہ نیچے آ جائے گی سوا بھا کے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ادب پہلی چیز ادب ہے ادب ذات اور ادب حکم یہ دونوں فرق ہیں ہم تو حکم کی پرواہ نہیں کرتے اللہ رسول کے حکم یادین امن واطی اللہ وطی و رسول پہلے ایمان پھر اللہ نے مطالبہ کیا میرے اور میرے محبوب کی فرما برداری کرو میرے اور میرے محبوب کا حکم مانو سلمانو جس جو جس بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے جہاں سے اللہ نے روکا ہے ہم روک جائیں یہی دین اللہ, اللہ اکبر یاد اللہ, اللہ سید امام امداد آباد دوسرا ہے کفر کی مخالفت پہلا دب ہے دوسرا کفر کی مخالفت یہ ہمارا دین موس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے موسا علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا یا رب العالمین نمازیں پڑھیں روزے رکھے صدقات خیرات مفد. اللہ تعالی نے فرمایا موسا علیہ السلام یہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا تو نے میرے لیے کیا یا رب العالمین تو حکم فرما تیرے لیے کیا کروں موسیٰ علیہ السلام میرے لیے کر میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو یہ اللہ اللہ بات بھی اس لیے مجدد الفسانی کا فتویٰ ہے کہ سارے اصول فرو بندہ پورے کرتا ہے اسلام کے کفر اور کافر سے مخالفت نہیں رکھتا فرمایا وہ مرتد ہے کفر اس کی تحدیب ہو گئی قانون ہو گیا اور کافر اس کی ذات ہو کفر اور کف حدیث پاک کا ایک بندہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائے گا اس کے بندے کے نام ہے میں کیا ہے یا رب العالمین ساری نیکیاں ہیں برائی ہے نہیں اس کی اللہ تعالی فرمائے گا یہ نہیں دیکھ یہ دیکھ اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا یا رب العالمین یہ نہیں ہے حدیث پاک اللہ تعالیٰ فرمایا اٹھا کر اسے جاننا میں کہتے چاہے ایک برئی بھی نہیں یہ بھی ہم میں نہیں کیونکہ دشمن تین قسم کے ہوتے ہیں دوست بھی تین قسم کا ہوتا ہے